نج البل خطبہ نمبر ایک سو چورانوے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے اس خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبوس کیا جبکہ ہدایت کا کوئی نشان باقی نہ رہا تھا نہ دین کا کوئی بلند مینار اور نہ شریعت کی کوئی واضح راہ موجود تھی اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس دنیا سے متنبہ کیے دیتا ہوں کہ جو کوچ کی جگہ اور بے لطفی و بد مزگی کا مقام ہے اس میں بسنے والا آخر اس سے چل چلاؤ پر مجبور ہوگا اور ٹھہرنے والا اپنا رخ موڑ کر اس سے الگ ہو جائے گا یہ اپنے رہنے والوں سمیت اس طرح ڈاماڈول ہو رہی ہے جس طرح وہ کشتی جسے تند ہوائیں ہچکولے دے رہی ہوں کچھ تو ان میں سے ہلاک و غرق ہو گئے اور جو بچ رہے ہیں وہ موجوں کی سطح پر تھپیڑے کھا رہے ہیں اور ہوائیں اپنے دامنوں سے انہیں دھکیل رہی ہیں اور ہالناکیوں میں بڑھائے لیے جا رہی ہیں جو غرق ہو چکا ہے وہ ہاتھ نہیں لگے گا اور جو بچ رہا ہے وہ مہلکوں میں پڑا رہے گا اے اللہ کے بندو آمال نیک بجا لاؤ ابھی جبکہ زبانوں کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے بدن تندرست اور ہاتھ پیروں میں لچک ہے کہ جو چاہو ان سے کام لے سکتے ہو آنے جانے کی جگہ وسیع اور میدان عمل کشادہ ہے کب اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نہ دے اور موت ٹوٹ پڑے اپنے لیے موت کو یہ سمجھو کہ وہ آ چکی اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ آئے